بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم کرنے والے ہیں الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل هدل للناس و انزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زندہ اور سب کے نگہبان ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ اے نبی اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی سچائی کرنے والی ہے اللہ ہی نے اس سے پہلے تورات تو انجیل کو لوگوں کی ہدایت کرنے والی بنا کر اتارا تھا اور قرآن بھی اللہ نے اتارا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں اور اللہ غالب ہیں بدلہ لینے والے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے <سؤال> یہ صورت مدنی ہے اس کے شروع کی تراسی آیات نجران کے عیسائیوں کے جو ایلچی رسول اللہ کی خدمت میں سن نو ہجری میں آئے تھے ان کے بارے میں ناصل ہوئی ہیں جس کا مفصل بیان مباحلہ کی آیت قل تعالو کی تفسیر میں ان قریب آئے گا انشاءاللہ اس کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں بیان کر دی گئی ہیں تین آیات میں اس میں عوم ہے آیت الکرسی کی تفسیر کے بیان میں پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اس میں اعظم اس آیت اور آیت الکرسی میں ہے اور الفلا میم کی تفسیر سور بقرہ کے شروع میں بیان ہو چکی ہے جسے دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ لا الََہ الََََََََََََََََََََََََََََََ القیوم کی تفسیر بھی آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم بیان کرائے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازر فرمایا ہے جس میں کوئی شک نہیں بلکہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہے جسے اللہ نے اپنے علم کی وسعتوں کے ساتھ اتارا ہے اور فرشتے اس پر گواہ ہیں اور اللہ کی شہادت گواہی کافی وافی ہے یہ قرآن اپنے سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور وہ کتابیں اس قرآن کی سچائی پر دلیل ہیں اس لیے کہ ان میں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور اس کتاب کے اترنے کی خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی اللہ ہی نے موسا ابن عمران علیہ السلام پر تورات اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری وہ دونوں کتابیں بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی تھیں اللہ نے فرقان اتارا جو حق باطل ہدایت و ضلالت میں اور گمراہی اور راہ راست میں فرق کرنے والا ہے اس کی واضح اور روشن دلیلیں اور زبردست برہان ہر ایک کو کفایت کرنے والے ہیں قطع اور بن انس انصرحمہ اللہ کا بیان ہے کہ فرقان سے مراد یہاں قرآن ہے گو یہ مصدر ہے لیکن چونکہ قرآن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں فرقان فرمایا ابو صالح سے یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے تورات ہے مگر یہ ضعیف قول ہے اس لیے کہ تورات کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے واللہ اعلم عالم قیامت کے دن منکروں اور باطل پرستوں کو سخت عذاب ہوں گے اللہ تعالیٰ غالب ہیں بڑی شان والے ہیں اعلیٰ سلطنت والے ہیں انبیاء کرام اور بحترام رسولوں کے مخالفوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لیں گے آحضن اللہ من غد ہی